اور جمع کیے گئے سلمان کے لیے اس کے لشکر جنوہ ہے اور آدمیوں اور پرندوہے سے تو وہ روکے جاتے تھے